بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ اسرا رقو نمبر سات اور آٹھ یعنی ساتواں رقو کرواؤں نا وائسکول نلیل ملائی سے الرحمن الرحیم ساتویں رقوع میں جو بات کی گئی تھی وہاں سے یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا کہ جس وقت ہم نے تمام فرشتوں سے کہا کہ وہ سجدہ کر لیں تو فرشتوں نے سجدہ کر لیا ابلیس نے نہیں کیا اور اس نے وہی تکبر میں مبتلا ہوا اور کہنے لگا کہ میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے جو ہے نا مجھ کو میرے اوپر اس کو آپ نے عزت بخش دی ہے اگر آپ نے مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دی تو میں اس کی اولاد کو تھوڑا تھوڑا کر کے یعنی ٹھیک ہے نا یعنی تھوڑے سی اولاد کو چھوڑ کے باقی کو سب کو میں ان سب کے جبڑوں میں لگام ڈال دوں گا اپنی یعنی جس طرح میں چاہوں گا اس طرح وہ چلیں گے گھوڑے کو جب لگام ڈال دی جائے نا جبڑوں کے اندر تو پھر گھوڑے کو مالک جدھر لے کے چلتا ہے تو گھوڑا ادھر ہی چلتا ہے تو ایسے ہی اس نے بھی کہا کہ میں ان کے جبڑوں میں لگام ڈال دوں گا کہ یہ میرے تابع ہو جائیں گے جب میرے تابع ہو جائیں گے تو میں جس طرح چاہوں گا ان کو لے کے چلتا رہوں گا ٹھیک ہے تو اللہ تعالی نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تو،, تو نے یہ بات کی ہے نا تو اب تیرا جس پر بس چلتا ہے نا تو اس کو اپنی آواز کے ذریعے سے بہکا لے آواز کے ذریعے سے مطلب کہ تو اس کے دلوں میں گناہوں کے وسوسے ڈال ایک چیز گناہوں کے وسوسے ڈال دے اور اسی طرح یہ یا بعض کہتے ہیں گانا بجانا کل بھی میں نے گانے بجانے کے حوالے سے بات کی تھی تو, کہ تو کو ان کو اپنی آواز کے ذریعے سے تو گویا گانا بجانا یہ شیتان کا یہ شیتان کا ایک منتر ہے शैतान اس کے ذریعے سے پھنساتا ہے لوگوں کو گانے کے ذریعے سے تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے تو جس کے اوپر تیرا بس چلتا ہے نا تو اس کو اپنی آواز کے ذریعے سے پس پس کر لے بہکا لے اور ان کے اوپر تو اپنے سواروں کی فوج سوار جو ہیں وہ ان کو لے آیا پیادہ کو لے آ کون سے مراد ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے نا جیسے کہ اور اس میں جنات بھی شامل ہو سکتے ہیں اس کی فوج کے اندر اور انسان بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا شیطان بھی بہکاتا ہے اور انسان بھی بہکاتا ہے تو یہ بھی جو انسان جو بہکاتے ہیں گنہوں پہ لگاتے ہیں یہ بھی شیطان کے فوجی ہیں شیطان کے فوجی گانے بجانے والے یہ لوگ بھی تو گناہوں کی طرف لے کر آتے ہیں تو یہ شیطان کے فوجی ہوا کرتے ہیں تو اللہ تعالی نے کہا کہ بھائی ان کے اوپر تو اپنی فوج لے آ اس کے علاوہ تو یہ کر کہ ان کے مال اور ان کی اولاد میں اپنا حصہ لگا لے مال اور اولاد میں حصہ لگانے سے سمجھیے کیا مراد ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ لوگ اپنا مال شریعت کے خلاف جب اس کو مال کو حاصل کرنے میں گڑبڑ کریں گے کوئی ٹھیک ہے نا اور اس طرح ہی اولاد جو حاصل کرنے کے اندر اگر شریعت کے مخالف طریقے سے کیا گیا اولاد کو حاصل کیا گیا تو اس میں بھی شیطان شریک ہو جاتا ہے شیطان شریک ہو جاتا ہے اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ طلاقیں دے چکے ہوتے ہیں بیویوں کو طلاقیں دے چکے ہوتے ہیں ان کا رہنا جائز نہیں ہوتا لیکن وہ پھر بھی ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں اور ان کی اولادیں بھی پیدا ہو رہی ہوتی ہیں اولادیں بھی پیدا ہو رہی ہوتی ہیں تو اب یہ کیا ہے گویا شیطان نے اپنا حصہ ڈال دیا ان کے اندر اولاد تو حاصل ہو رہی ہے لیکن کیا ہے دے دی جی تین طلاقیں جا کے فتوا لے آئے کہ جی تین طلاق ایک ہوتی ہے ساتھ ہی رہ رہے ہیں صرف اس مسئلے کے لیے چلے گئے جا کے مسئلہ لے آئے کسی سے اٹھا کے اور پتہ بھی ہے کہ وہ مسئلہ غلط ہے تب بھی اس کے ساتھ شریک ہو کر وائس اوکے وائس اوکے جی تو مسئلہ پتہ بھی ہو تو تب بھی اس طریقے سے لے ہمارے پاس بڑی کثیر تعداد آتی ہے ایسے لوگوں کی کثیر تعداد تین دے دیکھا جا کے فتوا لیا اور جا کے رہنا شروع کر دیا بھئی ٹھیک ہے نا یہ بھی تو مسئلہ ہی ہے نا یہ بھی تو مسئلہ ہی ہے نا تو اس طریقے سے رہ رہے ہوتے ہیں اور شریر کو مزاق بنایا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے تو ایسا کر ان کے ساتھ شریک ہو جائے اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان جو انسان سے شیتان جو وعدہ کرتا ہے نا وہ دھوکے کی سوا کچھ نہیں ہوا کرتا اور وہاں پہ ایک بات کی تو یاد رکھ لیں کہ میرے جو بندے ہیں نا ان کے اوپر تیرا بس نہیں چل سکتا میرے بندوں پر تیرا بس نہیں چل سکتا ٹھیک ہے نا مطلب مخلص بندے اخلاص اس لیے کہا کیجئے, اخلاص پیدا کیجئے اخلاص یہ نہیں کہ اب لوگ کہتے ہیں جی صرف اور صرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دین کا کام کرنا ہی مقصود ہوا کرتا ہے دین کا کام بھائی دین کا کام کرنا ہے اخلاص کے ساتھ کرنا ہے اگر نام کی خاطر کیا پیسے کی خاطر کیا کسی عہدے کی خاطر کیا تو اب یہ ایک چیز شامل ہو چکی ایسی کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خالص اخلاص نہیں رہا یہاں پر اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں رہی ہے لوگوں کو شریک کر لیا ہے بڑے بڑے بینر لگ جائیں میرا نام ہو جائے میں بڑا اچھا خطیب میں پڑا میرا وہ ہوگا میں جاؤں تو لوگ میری اسٹیج بٹھا دیں دیکھا ہے تو یہ کیا ہو رہا ہے یہ ساری کی ساری مطلب اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہو رہا اور اس پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں جی میں تو بڑا مشہور خطیب بن گیا میں تو بڑا جی بہترین مجھے لوگ بڑا اچھا سمجھتے ہیں تو یہ چیزیں نے کہا کہ دیکھو میرے جو خالص بندے ہوں ان پہ تیرا بس نہیں چلے گا مخلص بندے ٹھیک ہے جی اور کیا ہوتا ہے جب تمہیں تمہارا پروردگار کون ہے وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتیاں لے کر چلتا ہے کہ تم اس کا فضل تلاش کرو ٹھیک فضل تلاش کرتے ہیں نا کشتیاں کے ذریعے سے اور پھر کون ہے جب سمندر میں کوئی تمہیں تکلیف پہنچ جاتی ہے تو جن دیوتاؤں کو تم پکارا کرتے ہو وہ سب غائب ہو جاتے ہیں بس اللہ ہی اللہ رہ جاتا ہے پریشانی آتی ہے نا تو بس پھر اللہ ہی اللہ ہوتا ہے پھر کچھ بھی نہیں کوئی یاد نہیں آتا تو جو دیوتاؤں کو پکارا کرتے تھے وہ غائب ہو جاتے ہیں پھر جب خوشی کے اوپر آتے ہو دوبارہ آسانی پہنچتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ لیتے ہو شکرے بن جاتے ہو گویا انسان کی طبیعت کو بتا دیا انسان پہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اس وقت انسان اللہ کو پکارتا ہے جب مصیبت ختم ہو جاتی ہے تو پھر نہ بن جاتا ہے گویا کی کبھی مصیبت آئی نہیں تھی تو اللہ کہتے ہیں کہ کیا تمہیں اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ اللہ تمہیں خوشی ہی میں دھنسا دے تم سمجھتے ہو اب تمہارا سمندر کا سفر نہیں ہوگا تو اب کیوں ہم پریشان ہو اللہ تمہیں خوشی میں بھی سکتا ہے سمندر میں اگر ڈبو سکتا ہے تو خوشی میں بھی دھنسا سکتا ہے تمہارے اوپر پتھر بھی برسا سکتا ہے آندھی ایسی بھید ہے جو پتھر برسا ہے یا پھر یہ کہ پھر بھی تمہیں دوبارہ بھی تو سفر کروا سکتا ہے ٹھیک ہے نا دیکھیے آئٹ نمبر ہے سکسٹی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر سکسٹی سورہ بنی اسرائیل یہ میں دوبارہ کروا رہا ہوں رہا کہ یہ جلدی ہو گیا تھا تو اس وجہ سے قلنا اس لآدما اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو فسا جادو فسا جادو الا ابلیس تو چنانچہ انہوں نے سجدہ کیا لیکن ابلی کیا تو وہ کہنے لگا اس لمن خلق پکین کہ کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے توں نے مٹی سے پیدا کیا پین مٹی کو کہتے ہیں کہ جسے تون نے مٹی سے پیدا کیا میں اس کو سجدہ کروں کالا ٹھیک ہے نا کالا کہنے لگا ار آئی تک ہاض اللہ جزی کر بھلا بتاؤ یہ ہے وہ مخلوق جسے تون نے میرے مقابلے میں عزت بخشی ہے ارا تک یعنی مجھے یہ تو بتاؤ کہ کیا ہاض اللہ یہ ہے کرم تالی ہے جس کو تم نے میرے اوپر عزت بخش دی ہے لائن اخرتنی کہ اگر تم نے لائن اخر تنی اللہ یو ملک یاما اگر تم نے مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دیتا نکنا ضروری یا تہو اللہ تو میں اس کی اولاد میں سے تھوڑے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب کے جبڑوں میں لگام ڈال دوں گا مطلب یہ ہے کہ میں ان کے جبروں میں لگام ڈال دوں گا ضرور بس ضرور یہ شکیلا کا سی گئے لاہتا نکلنا تو میں ان سب کے لاہتا نکلنا ضروری یا کہ میں ان اس کی اولاد میں سے تھوڑے لوگوں کو چھوڑ کرنا اللہ کلیلہ تھوڑے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب کو اپنے قابو میں لے آؤں گا پوری طرح میرے قابو میں ہوں گے اولا تو اللہ نے کہا ازہب ازہب جا فمن تب آکا مین ہوں فعن جہن نما جزا اکم <موفورا> پھر ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا تو جہنو میں تم سب کی سزا ہوگی فمن تب آکا کہ جو تیری اتباء کریں گے نا فَإِنَّ <موفورا> تو پھر تو جہنو میں تم سب کی سزا ہوگی مکمل اور بھرپور سزا جزا ام <موفورا> یعنی پوری کی پوری بدلے جو دیا جائے گا نا تمہیں تو پورا تمہیں بدلا دیا جائے گا وافر ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا ٹھیک ہے نا وافر کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا وافر السلام علیکم وائس اوکے okay. وائس اوکے جی لکھئے وسط منیتاؤ کا اور جس پر تیرا بس چلے نا ان میں سے تو ان کو انہیں اپنی آواز سے بہکالے ان کو تو اپنی آواز سے بہکالے وہ اجلب علیہ بخائلی اور ان پر اپنے سوار ٹھیک ہے نا و ور، رجیلی کا رجل رجل کہتے ہیں جو, جو پیادہ ہوتے ہیں رجل رجل پا، پاؤں کو کہتے ہیں نا رجلون تو رجل سے مراد کیا ہے یعنی پیادہ اور اپنے اجلب علیہ بخائلی کا کہ تو ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کی فوج چڑھا لے چڑھا لے ان کے اوپر تو لے جا ٹھیک ہے وہ شارخ ہوں فل ام و اور ان کے مال اور اولاد میں اپنا حصہ لگا لے و اور ان سے خوب وعدے کر لے اد, اد عمر امر کا سیکھا وعدہ کرنا ہے یعنی تو عمر ان سے وعدے کر لے تو وعدے کر لے جتنے مرضی کر سکتا ان سے وعدے وما یا عید وما یا عید اللہ غرورا اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان ان سے جو بھی وعدہ کرتا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہوتا شیطان بڑے وعدے کرتا ہے بھئی یہ کر لو نا دیکھو کیا کچھ ہوگا یہ کر لو گناہ کے کام کرو اس طریقے سے کرو غلط طریقے سے مال کماؤ تو شیطان ان سے وعدے کرتا رہتا ہے ان کو بہکا بہکاوے میں لگاتا رہتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے خیر ہے کچھ نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عبادی لئی سلا کا علیہم سلطان یقین رکھو کہ جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا ٹھیک ہے نا ہاں شا... اجلیب امر ٹھیک ہے نا ہاں وہ امر ٹھیک ہے نا پھر استرین و امر یہ سارے کے سارے امر ہیں اور سب کا سب کیا کیا اور عطف ہو رہا ہے پیچھے وہ اجلب الہم کا ٹھیک ہے وسطیس یہ بھی امر استفز یہ بھی امر استفز استفز بھی امر ہے نا سارا اس کے اوپر انبادی لئی سلکا سلطان یقین رکھ جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا وکفا بے رب اور تیرا پروردگار رکھوالی کے لیے کافی ہے وکیل رکھوالے کے استعمال کیا جاتا ہے نا اور تیرا پروردگار رکھوالی کے لیے کافی ہے ربکم کم الزی جی لکم الفل فی البحر تمہارا رب کم تمہارا پروردگار وہ ہے کون ہے یوس جی لکم الفل فی البحر جو تمہارے لیے سمندر میں کشتیاں لے کر چلتا ہے یعنی yani, لے چلتا ہے تمہارے لیے تمہاری کشتیاں کو کون چلاتا ہے تمہارا پروردگار ہی ہے جی لکو کا فی جو تمہارے لیے کشتیاں لے چلتا ہے سمندر میں کیوں لب تن تھا نا ان تب تغیر ہی تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو لب تاکہ تم تلاش کرو مین فضل اس کا فضل ان نہ بیکم رقیما یقیناً وہ تمہارے ساتھ بڑی رحمت کا معاملہ کرنے والا ہے اب سمندر میں تکلیف پہنچتی ہے نا تو بس مبود غیب اللہ اللہ اللہ اللہ اب آگے اس کی بات وہ عزا مسکم ضرور فل بہر غلط اللہ عہو و عزا مسکم و ضرور جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے فی البر سمندر میں جب تمہیں کوئی سمندر میں تکلیف پہنچتی ہے ضلع منت او نہ اللہ عہو تو جن دیوتاؤں کو تم پکارا کرتے ہو نا وہ سب غائب ہو جاتے ہیں اللہ ای بس اللہ ہی اللہ ہوتا ہے بس وہاں پر بس اللہ یاد رہ جاتا ہے باقی سب ذل <تصفح> گم،, گم ہو جاتا السلام علیکم و رحمۃ اللہ ویسے دیکھیے اوکے ویسے اوکے فل و عزا مسکم ضرور فل بہرے اللہ جب سمندر میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جن دیوتاؤں کو تم پکارا کرتے ہو وہ سب غائب ہو جاتے ہیں بس اللہ, ہی اللہ رہتا فلم البر تم پھر جب تمہیں وہ بچا کر خوشکی تک پہنچا دیتا ہے یعنی تمہیں بچا کر خوشکی تک پہنچا دیتا ہے آرس تو تم منہ موڑ لیتے ہو وکانل انسان و کپورا انسان بڑا ہی نا شکر ہے انسان بڑا ہی نا شکرہ ہے امین تو کیا تمہیں اس بات کا کوئی ڈر نہیں رہا تمہیں امین تم کیا بالکل جان بل بر کہ وہ تمہیں خوشکی ہی کے ایک حصے میں دھسا دے ٹھیک ہے نا اب اس کو سمجھیے کیسے اللہ تعالیٰ وہ کہہ رہے ہیں انسان سے کیا تم بالکل بے خوف ہو گئے ہو كق صفا بکم جانى بل برے اللہ تمہيں خشکى كى ايک حصے ميں صلاح عليكم ہاسيبہ يا پتھر برسان علیکم عليكم کہ تمہارے اوپر پتھر برسانے والی آندى كوئى بھیج دے کیا تم بے خوف ہو لا لاتاج لکم وکیلا اور پھر تمہیں اپنا کوئی ركھوالا نہ ملے لا لاتاج لکم وکیلا تمہیں کوئی اپنا ركھوالا نہ ملے تم کیا ایسے ہوگے ام امین تم اچھا تو یاد اچھا ام امین تم اور کیا تم اس بات سے بھی بے خوف ہوگے اے یو دکم فی ہے تارتن کہ وہ تمہیں دوبارہ اسی سمندر میں لے جائے اے یوی فیہ فی اخرى کہ تمہیں وہ دوبارہ لے جائے فیرسل علیکم علی من الرح سفام پھر تمہیں فیرسل علیکم علی من الرح پھر تم پر ہوا کا پھر تم پر فیو السلی علیکم کا تمہارے اوپر ہوا کا طوفان بھیج دے پھر کیا کرے فیوغری کامہاری ناشوکری کی سزا میں تمہیں غرق کر دے تمہاری ناشکری کی سزا میں تمہیں ہوا کا طوفان بھیج کر تمہیں ناشکری کی سزا میں غرق کر دے سم لا تاج اللہ کو مالی نہ بھی تبھی پھر تمہیں کوئی نہ ملے سم اللہ تاج الحکم پھر تمہیں کوئی نہ ملے علیہ نہ تبیا جو اس معاملے میں ہمارا پیچھا کر سکے یعنی ہم اگر ہلاک کر دیں اللہ کہتے ہیں تو ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے پھر اگر ہم ہلاک کر دیں تو پھر ہمیں کوئی پوچھ نہیں سکتا اللہ, اللہ آپ نے یہ کام کیوں کیا تھا اللہ کہتے ہیں کہ میں تو یہ بھی کر سکتا ہوں تمہیں میں دوبارہ سمندروں کی طرف لے کر جاؤں اور سمندروں کے اندر تمہارے اوپر ہوا کا طوفان بھیجوں تمہارے اوپر تم نے ناشکری کی تھی تو میں تمہیں یہ کر سکتا ہوں اور اگر میں ایسا کر دوں تو تم مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے करने پیچھا کرنے والا مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اس بارے میں کہ ایسا کیوں کیا تھا جی ٹھیک ہے جی سمجھ آ گئی نا بات میں تیز چل رہا ہوں پھر آپ کہیں گے کہ بہت تیز چل رہے ہیں ولاکت کر رم نہ بنی آدما وہ حمل نہ ہوں حمل نہ ہوں بنی آدما اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی ہے ولاقت کر رم نہ بنی آدما ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی وہ حمل نہ ہوں فل اور انہیں خشکی اور سمندر دونوں میں سواریاں مہیا کی ہیں حمل ہم. ہم نے انہیں حمل حمل کا مطلب تو سوار کرنے کے معنی ہے تو ہم نے ان کو خشکی فل بہر بال فل بربہ کہ ہم نے انہیں خشکی, خشکی اور سمندر دونوں میں سواریاں مہیا کی ہیں وہ رزق نہ ہوں اور ان کو وہ رزق نہ ہوں اور ان کو پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا کیا ہے پاکیزہ رزق اللہ رزق نہ ہم نے ان کو رزق اطا کی ہے طیبات اب پاکیزہ چیزوں میں سے جانور تو کیا کھاتے ہیں جانور تو گوشت کچا گوشت بھی کھا رہے ہیں اور چیزیں بھی کھا رہے ہیں ٹھیک ہے انسان کو اللہ تعالی نے کیسی عقل دی انسان کھاتا ہے تو گوشت کو پکا کے کوئی ایسی چیز نہیں کھاتا کہ جس کے اندر انسان ہوتے بدبو دار چیز ہے ایسی چیز ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے خود انسان کے اندر اللہ تعالی نے ایسی انسٹنٹ رکھی ہوئی ہے نا کہ انسان ایسی چیز کی طرف جاتا ہی نہیں ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو پاکیزہ رسقوں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق بھی عطا کیا وہ فض النا اللہ کثیر ممن خلق نہ اور ان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت عطا کی ہے وہ فضل ان کو فضیلت دی ہے تفضیلا مفول مطلق یعنی فضیلت دینا اللہ کثیر اللہ کثیر ممن خلق کہ ہم نے جو مخلوقات پیدا کی ان میں سے ان کو اس کو فضیلت دی ہے انسان اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے نا انسان کو انسان اشرف المخلوقات ہے تو اللہ کہتے ہیں اس کو ہم نے فضیلت دی اپنی مخلوقات میں سے تو اس کو تو چاہیے تھا یہ اور زیادہ شکر گزار بنتا یہ تو بگڑی جا رہا ہے یہ بات ہو گئی جی ساتواں رقو مکمل ہوا آٹھواں رقو دیکھیے ٹھیک ہے نا اب آ گیا اس کے اندر یو من کل عنا سے بھی امام اہم یو من دلہ عنا اب آگے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اس دن کو یاد کرو ٹھیک ہے نا جب ہم تمام انسانوں کو ان کے امال ناموں کے ساتھ بلائیں گے امال ناموں کے ساتھ بلائیں گے کہ امال نامے ہوں گے ساتھ ہی بلایا جائے گا اور سارے کے سارے کیا پڑھیں گے پڑھیں گے اپنے نامے امال اور سامنے سب کا سب کھلا ہوا ہوگا ایک, ایک چیز سامنے ہوگی ظلم کسی پہ نہیں ہوگا عدالتیں تو ظلم کر سکتی ہیں عدالتیں تو ظلم کر سکتی ہیں کہ جی کسی کو پتہ نہیں ہوتا جان کے فیصلے ایسے کر دینا فلاں کر دینا اس دن کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میرے ساتھ کوئی ظلم یہ یہ تمہارے کام یہ یہ گناہ یہ ساری چیزیں سارے تمہارا ریکارڈ تمہارے لو, چیز میں تو ہر بندہ اس کا انکار نہیں کر سکے گا کہ جی یہ میرے بات میں نے نہیں کی تھی یہ لکھی ہوئی ہے یا میں نے کچھ کیا تھا ایک ایک چیز خود بخود بولے گی اور گواہ کیا ہوں گے انسان کے اپنے اعضاء خود گواہ بن جائیں گے اس کے خلاف ہی تو جو آدمی دنیا کے اندر اندھا بنا رہا اللہ تعالی کے احکامات سے تو قیامت کے دن وہ بھی کیا ہوگا اندھا ہی بھٹکا ہوا ہوگا اور اس میں نے آپ کو بات سنا تھی کہ جو, جو ایک مولوی صاحب جو آج کل بھی لوگ کہتے ہیں موجود ہیں ایک ایسے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ حنفی ہنفی یہ بڑی تابیلیں کرتے ہیں جی ہنفی بڑی تعبیلیں کرتے ہیں سیدھا مطلب ہوتا ہے اس کو پھیر دیتے ہیں سیدھا مطلب ہوتا ہے تو وہ مولوی صاحب نے کہا ان سے اچھا ٹھیک ہے تو تھے بھی جو, جو مولوی صاحب جو تھے جنہوں نے اعتراض کیا تو وہ تھے بھی اندھے تھے تو انہوں نے کہا اچھا مطلب ہم تابیلیں کرتے ہیں اللہ نے کہا کہ جو اس دنیا میں اندھا ہوگا نا ٹھیک ہے نا تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہے یہ بات کی تو مولی صاحب سمجھ گئے اگر واقعی اس آیت کی اگر تعویل نہیں کی گئی نا تو یہ تو میرے اوپر فٹ ہو رہی ہے کہ میں اگر دنیا میں اندھا ہوں تو پھر آخر میں بھی اندھا ہوں ٹھیک ہے نا تو یہ اس وجہ سے ٹھیک ہے نا اور اس میں آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ جو ہم نے وہی آپ کے پاس ہے یہ جو کافر لوگ ہیں نا یہ آپ کو اس سے ہٹانا چاہ رہے تھے یہ آپ آپ کو کو سے ہٹانا کہ فتنے ہٹانے لگے تھے ٹھیک ہے نا تو یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کرنے لگے تھے نہیں مطلب یہ ہے کہ آپ نے تو ان کی بات نہیں مانی ہم نے آپ کو آپ ثابت قدم رہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ ثابت قدم رہے لیکن یہ انہوں نے اپنی پوری کوشش کر لی ان لوگوں نے اپنی پوری کوشش کی آپ کو حق کے راستے سے ہٹانے کے لیے اور پھر ایک چیز وہ بتا دی کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی یہ سمجھ لے یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ہمیں اصل میں سمجھایا جا رہا ہے وہ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی نیکی کے اندر کتنا اونچا تقوی حاصل کر کے کتنا قرب حاصل کر لے اگر وہ راستے سے ہٹے گا اگر وہ راستے سے ہٹے گا تو اس کو بھی سزا ملے گی اس کو بھی سزا ملے گی ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی کہے کہ میرا تو بڑا قرب گیا اللہ کے ساتھ تو میں اگر کچھ کر بھی لوں نا تو مجھے کچھ بھی نہیں کہا جائے گا جیسے عام لوگ آج کل کہہ دیا کرتے ہیں معاف ہو گئی ہیں ہم نے اتنی باتیں کر لی ہیں پہلے نمازیں روزے وغیرہ معاف ہو چکی ہیں بس اب تو نے کہا کہ بھئی تم کتنا بھی قرب حاصل کر لو نا اگر تم راستے سے ہٹو گے نا تو پھر تمہارے لیے اللہ تم یہ نہ سمجھنا کہ جی اللہ کا عذاب تمہارے اوپر نہیں آ سکتا جی دیکھیے ذرا من یو من اللہ امام اہم اچھا یہاں سے نا بی امام اہم بھی یہاں سے مراد امال نامہ لے رہے ہیں بعض مفسرین نے میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں ایک لوگوں نے بڑا غلط لوگوں کے اندر کانسیپٹ دیا ہوا ہے وہ کانسیپٹ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ماں کے نام سے پکاریں گے ماں کے نام سے لیکن ہے آپ بھی سنتے رہتے ہوں گے کہ جی قیامت کے دن جو پکارا جائے گا تو وہ ماں کے نام سے پکارا جائے گا کہ جی فلاں جو فلاں عورت کا بیٹا ہے وہ آ جائے ٹھیک ہے یہ ایک لوگوں کے اندر وہ ہے یہ ایک بات چلتی ہے لیکن احادیث سے ثابت ہے احادیث سے ثابت ہے کہ باپ کے نام سے پکارا جائے گا ٹھیک ہے نا احادیث میں ہے کہ باپ کے نام سے پکارا جائے گا اس لیے یہ لوگ جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ماں کے نام سے پکارا جائے گا ہمارے پاس اس استفتا بھی آتے رہتے ہیں فتح وغیرہ کے حوالے سے بھی ابھی پہلے دنوں بھی یہی آیا ہوا تھا کہ جی ما, کہ جی ماں کے نام سے قیامت کے دن پکارا جائے گا ایسی بات نہیں ہے قیامت کے دن بھی باپ کے نام سے پکارا جائے گا قیامت کے دن بھی اور اس یہاں پر اس تفسیر یعنی بھی امام اہم کے اندر بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہی بات امام سے مراد یہاں پر وہ والد کی طرف نسبت کی گئی ہے وہاں پہ انہوں نے اس چیز کو وہ کیا پوری ذکر کیا یوم یو منت الماسم بھی اس دن کو یاد رکھو جب ہم تمام انسانوں کو ان کے امال ناموں کے ساتھ بلائیں گے نا، نا، نا، امال ناموں کے ساتھ بلائیں گے فمن اوت یا کتاب بھی یمین کتابہم پھر جنہیں ان کا امال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اپنے آمال نامے کو پڑھیں گے ولا فتیلہ اور ان پر ریشہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا ریشہ برابر, یعنی برابر بھی ظلم نہیں ہونا ان کے اوپر کا نفی حاضی آما فہو فی الآخر سبیلا اور جو شخص دنیا میں اندھا بنا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا ازل سبیلا <الْصَبِيلَة> بلکہ راستے سے اور زیادہ بھٹکا ہوا رہے گا راستے سے تو اور زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا حقیقت کو نہیں اندھے سے مراد کیا ہے حقیقت کو نہیں دیکھ رہا سامنے ہے حقیقت نظر آ رہی ہے پھر بھی نہیں مانتا قرآن حدیث اور باقی کچھ اور کہتے ہیں یہ اپنی ہی وہ کہتے ہیں مجھے تو بابے نے کیا. سلام علیکم و رحمۃ اللہ ویسو کے جی تو اب حقیقت سامنے بھی ہوتی ہے تب بھی کہ حقیقت سے منہ مو موڑ لیا کرتے ہیں لوگ حقیقت سے منہ مو موڑ لیا کرتے ہیں اور میں اس لیے آپ سے ایک چیز عرض کرتا ہوتا ہوں یہ بات یاد رکھیے گا جب قرآن اور حدیث کے واضح معنی آ جائیں اور سامنے ایک چیز ذکر آ جائے ٹھیک ہے وہاں پر تعویلات کر کے چیزوں کو جائز نہ کریں کبھی بھی تعویلات کر کے جائز نہ کریں کہ جی اس میں یہ مصلحت مصلحت یہ ہے مسئلہت یہ ہے ٹھیک ہے آج <tik> کل ایک عام چکر چل رہا ہے عورتیں مثلاً حج عمرے کے لیے جانا چاہتی ہیں محرم نہیں ہوتا تو کسی کسی <tik> کو بھی محرم بنا کے یہ جی چلی جاتی ہیں عمرہ کرنے کے لیے حج کے لیے کہتی ہیں ہم ویسے تو سفر کرتے ہی ہیں نا جب ہم ویسے ہی سفر کرتے ہیں تو کیا ہوا حج اور عمرے پہ بھی جانا چاہیں تو کسی کو محرم بنا کے اللہ کے را... اللہ کے لیے جا رہے ہیں نا بھائی تم اللہ کی مخالفت کر کے اللہ کے گھر میں جا رہے ہو اللہ کی مخالفت کر کے اللہ کے گھر میں جا رہے ہو تم یہ تو دیکھو کہ حدیث نے کیا کہا ہے کہ عورت غیر غیر محرم کے سفر نہ کرے تو وہ کیوں بھول جاتی ہے وہ کیوں بھول جاتی ہے کہیں بھی جانا ہو سفر کرنا ہو اڑتالیس میل اڑتالیس میل سے زیادہ جو وہ ہے وہ سفر یعنی سیونٹی سیون اس سے زیادہ عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی لیکن جاتے ہیں لوگ سفر کر رہے ہیں آج کل چاہے کوئی بھی بندہ کہہ دے بات یہ ہے کہ ہم نے علما مفتی حضرات سے پوچھنا ہے کہ کیا ہمارے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے یہ سفر کرنا ایک طرف اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جی جائز ہے دوسری طرف مفتی صاحب کہتے ہیں کہ جی نا ہے تو مفتی صاحب کی بات مانی جائے السلام علیکم وائس اوکے وائس اوکے جی ان کا دولف تین کا انل لذیذ اوہ نہ جو وحی ہم نے تمہارے پاس بھیجی ہے ٹھیک ہے جو وہی اوہ نہ علیہ کا جو وہی ہم نے تمہارے پاس بھیجی ہے وہ ان کا دف ہم کا تمہارے پاس بھیجی ہے اس لئے ترجمہ میں دیکھیے گا وہ ان کا دیف تنو ن علی کا لفتری جو وہی ہم نے تمہارے پاس بھیجی ہے یہ کافر لوگ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس سے ہٹانے لگے تھے لئیف کا یہ تمہیں ہٹانے لگے تھے نا یہ جو فتنے میں ڈال ہٹانے لگے تھے جو وہی ہم نے تمہارے پاس بھیجی ہے لتاف تریا علیہ تاکہ تم اس کی بجائے کوئی اور بات ہمارے نام پر گھڑ کر پیش کر دو لتاف تریا افترا کہ تم کوئی اور بات اس کے علاوہ گھڑ کر ہمارے اوپر پھر وہ کہتے تھے نا بھائی اس کے علاوہ کوئی قرآن لے آؤ اس کے علاوہ ایسا قرآن لے آؤ جس میں ہمارے بتوں کی مذمت نہ کی گئی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبے کیا کرتے تھے کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی لے ہمارے بتوں کو ملامت نہ کیا جائے ایسی ایسی باتیں کیوں ہوتی ہیں اس قرآن کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کو جو وہی ہم نے تمہارے پاس بھیجی ہے یہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس سے ہٹانے لگے تھے عزن لت تخذو کا خلیلا اور اس صورت میں یہ تمہیں اپنا گہرا دوست بنا لیتے ازن ٹھیک ہے نا تخذو کا ہوں وہ ان کا دسل میں وہی والی بات یہ لف ان, ان کون سا ہے ان کون سا ہے یہ ٹھیک ہے نا ان کا میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں آپ سے لیا سے، یہ لام, آ رہا ہے،, نا؟ لام آ رہا ہے اور جو آیا کرتا ہے انہ محفوظ من, مخفف من اس کی خبر کے اوپر بھی لام آیا کرتا ہے نا لام آیا کرتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ لیا تینو کا یہ کافر ہی ہیں اس سے قادو کی زمین جو ہے نا یہ کافر کی طرف ہے قادا یا کودا جو ہے نا تخذ کا خلیلا تو اس صورت میں یہ آپ کو اپنا گہرا دوست بنا لیتے ولولا ولولا ان ان ثبت, ثبت نا کا لکت کتا ترک نوش لکت کتا جو آتا ہے نا کادا سعید جو ہے یہ کتا بنا یہ سیگا واحد مذکر حاضر کا سیگا ولت نا کام شعی کلیلہ اور اگر ہم ہم نے تمہیں ثابت قدم نہ بنایا ہوتا تو تم بھی ان کی طرف کچھ جھکنے کے قریب جا پہنچتے ولاول ان سبت نا کا اگر ہم تمہیں ثابت قدم نہ بناتے لقت کتا ترک انحم شلیلا <قَلِيلَة> کہ تم بھی پھر تھوڑا کچھ جھکنے کے قریب جا پہنچتے لیکن ہم نے تمہیں ثابت قدم بنایا ہوا ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ تم ان کے قریب جاتے کیونکہ یہ ہماری حفاظت میں تھے تم جس جی جی ہاں یہ سب بتناک ہے سب بتناک ہے زرک لازت میں واقع جلدی کے اندر جو ہے نا موقع دفعہ ایسا ہو جاتا ہے سب بدناک ہے یہ سب بتنا ہے ٹھیک ہے نا یہ جو بابل ہے نا سب بتا سب تثبیت یوسب بی تو تسبیت سب بتا یو سب بی تو تسبیت جیسے ہوتے نا سب بتا یوسب بی تو تسبیت باب تفاول تفیل ہے تو یہ کیا آ جائے گا ولولہ ان سب بت نا کا لقت کتر کنو لگ تمہیں ثابت قدم نہ بناتے تو آپ بھی ہوتا کہ ان کی طرف جھکنے قریب ہو جاتے کچھ نہ کچھ قریب جا پہنچتے کاتے وزی فلم اگر ایسا ہو جاتا اگر ایسا اگر اس وقت پھر کیا ہونا تھا لعذک نا کاذئ فالحیات وذئف الممات تو ہم بھی تو تمہیں ہم تمہیں دنیا میں بھی دوگنی سزا دیتے اور مرنے کے بعد بھی دنیا میں بھی دوگنی سزا, سزا دیتے اور مرنے کے بعد بھی تمہیں دوگنی سزا دیتے ثم لا تجدوا لک علینا نصیر پھر تم پھر تمہیں ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ ملتا پھر تمہیں ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ ملتادو ان کا من العض رجو کا منہا و عزل خلاف کلیلہ اس کے علاوہ یہ لوگ اس فکر میں بھی ہیں لَيستفزونك من تفیظ کہ اس سرزمین سے تمہارے قدم اکھاڑ دیں لیجو کا منہا تاکہ تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں کرے خلاف کا اور اگر ایسا ہوا تو یہ بھی تمہارے بعد زیادہ دیر تک یہاں ٹھہر نہیں سکیں گے ٹھیک ہے نا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی وہ تھے بار بار تنگ کرتے ہیں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکل جائیں اور ایسا ہی ہوا کہ جب نکال دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجت کر کے گئے تو اس کے بعد کیا ہوا تو یہ اس کے بعد کچھ ہی عرصے کے اندر آٹھ سالوں کے اندر اندر جو ہے فتح مکہ ہو گئی سن من قد ارسلنا کب لکھا میں رسولنا ولا تجد سن تحویلا یہ ہمارا وہ طریقہ کار ہے سنت من ہاں خلاف کا آپ کے پاس یعنی آپ کے پاس سن ارسل نہ قبل کا رسول یہ ہمارا وہ طریقہ کار ہے جو ہم نے اپنے ان پیغمبروں کے ساتھ اختیار کیا تھا جو ہم نے تم سے پہلے بھیجے تھے ولا تجی دتی نہ تحویلا اور تم ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے تم ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے